الحملۃ السلیبی تو رابط چوتھا صلیبی حملہ پانچ سو پچانوے ہجری بمتابک گیارہ سو اٹھانوے عیسوی میں ہوا ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے پانچ سو تراسی ہجری بمتاب گیارہ سو ستاسی عیسوی میں بیت المقدس شریف فتح کر لیا تھا بیت المقدس کافروں کے ہاتھوں سے چھن جانے کے بعد ان کے مشہور پوپ انوسٹ تھری نے یورپ کے بادشاہوں کو دوبارہ سے بیت المقدس چھیننے کے لیے ابارا آخر پانچ سو اٹھانوے ہجری بمطابق بارہ سو دو عیسوی میں فرانسیسی عمرہ پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا ہوا فرانسیسی عمرہ میں بودوان نہم جو کہ فلینڈر کا امیر تھا اور ٹیپو سویم جو کہ شمبانی کا امیر تھا لوئس جو کہ بلوا کا امیر تھا اس طرح کے اور عمرہ اس لشکر کی تشکیل میں شامل تھے انہوں نے مصر سے اسلامی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کی ان کا حدت یہ تھا کہ مصر کے راستے سے بیت المقدس کی طرف حرکت کی جائے اور انہوں نے اس وقت بندوقیہ نامی علاقے کے جو ملح ہیں بہری بیڑوں کے کپتان وغیرہ جو ہیں ان سے معاہدہ طے کیا تھا کہ وہ انہیں نامی مصر کے شہر تک پہنچائے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایوبیوں کے بادشاہ الملک العادل عادل کو اس اتفاق کے بارے میں اور معاہدے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے بندقیہ کے رہنے والوں کو خصوصی تجارتی سہولیات اور آسانیاں عطا کر دی اب معاملہ جو ہے فرانسیسی کے حق میں بگڑ چکا تھا چنانچہ وہ قسطنیہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تاخت و تاراج کیا اور وہاں چھ سو ہجری بمطابق بارہ سو چار عیسوی میں ایک لاتینی مملکت انہوں نے قائم کی جس کا بادشاہ بدوان نہم ٹہرا اور کیتھولک کی عیسائی فرقے کا جھنڈا انہوں نے وہاں لہرایا ان کی یہ حکومت اٹھاون سال تک جاری رہی یعنی چھ سو اٹھاون مطابق بارہ سو ساٹھ عیسوی تک ان کی یہ حکومت قائم رہی ہاں ان میں سے بہت صلیبی اپنے راستے پر چلتے رہے اور شام کے ساحلوں سے ان کے ساتھ اور دوسرے سلیبی شامل ہو گئے اور انہوں نے دریا نیل کے ڈیلٹا پر حملہ کیا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور ایک صلیبی حملے کے طور پر انہوں نے کوئی ہدف یا کوئی مقصد نہیں حاصل کیا یہ چوتھا صلیبی حملہ بھی الحمد ان کا ناکام ہوا 608 ہجری میں یعنی 1212 سو عیسوی میں بچوں کے حملوں کی ایک تشکیل ہوئی ہے جس وقت بیت المقدس کے سقوط اور دوسرے صلیبی حملے کے ناکامی کی خبر یورپی معاشرے میں پھیلی تو ایک غیز و غذب کی لہر نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حتیٰ کہ اس غیز و غذب کی لہر نے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ان چھوٹے بچوں میں سے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے صلیبی حملے کی قیادت سونپی ہے جیسے کہ ہوتا ہے اس طرح کے خوابوں اور شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں کچھ لوگ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض پادریوں نے اس خبر کی بہت زیادہ نشر و کی بہت سارے بچے لشکر کی شکل میں جمع ہو گئے اٹلی کے ساحل کی طرف یہ نکلے جہاں سے بحری بیڑوں نے بحری جہازوں نے انہیں شام کے ساحل تک پہنچانا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ غلام فروش یعنی بچوں کو پکڑ کر غلام کی شکل میں فروخت کرنے والوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور مشرقی ممالک میں لے جا کر ان بچوں کو فروخت کر ڈالا